برحمن ورحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمت محمد السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت ورحمت ورحمت. و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہشہ باقی تمام سامع برادر خانہ سا. مسلم بار سلم کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درست جو ہے کتاب دعوت شریفی سے درخت نمبر اکتی ایک سو تینتیس اور اوراد خمسہ کا درخت نمبر ساٹھ ہے اور اولاد ہم سب سے دعائے تشفوں میں ہمارے بات چل رہا ہے دعائے تشفوں کا جو ہے مول مم جعفر صادق کو وصلہ قرار دیتے ہوئے یہ جی پیر مبارک پیرگرافی تھوڑی توضی ہے وہ بھی جعفرنِ سعادقی و ریاضت ہیں۔ نہیں وہ بھی جعفر سوادقی و ریاضت ہیں اس مبارک جملے کی تھوڑی سی توضیعوں کو مختصر لمحے میں پہنچا تو آجان گرامی اس میں بھی مولا امام جافر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی کو بھی وسیلہ قرار دیا ہے اور آپ کی دو صفات صادق اور ریاضت کو وسیلہ قرار دیا ہے ہاں جی اور ریاضت ان دو صفت کو جو آپ کے اندر بارش اور نمایاں صفات تھے ہر ہمارے علم علیہ السلام جو ہے تمام افصاف اصافِ کمالی سے متصف تھے ہاں ایک انسانِ کامل تھے ایک ولی کامل ولی ملغ ہے ہمارے سارے اعمّۂ بیت علیہ وسلام اس امت کے جو اولیا میں سے سب سے کامل ترین اولیاء ہمارے علم بیت علیہ السلام ہیں ہاں جی تو چونکہ وہ, وہ اول امام الاولیا صرف اولیاء ولی نہیں ہے بلکہ امام الاولیاء ہے لہٰذا یہ ہستیاں سب سے کامل ہستیاں لیکن ان کے اندر بھی کچھ افصاف زیادہ نمایاں تھے ہاں جی اس لیے ان افصاف کو وسیلہ کرا دیا ہے میں تو آپ کے ذات کرامی جعفر کو وشلہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ چونکہ بعض جو ہے اس پر داخلے جو توسل کے لیے استعمال ہوتی ہیں پھر آپ کی دو صفات صادق اور اعضت کو واصلہ قرار دیا ہے تو جعفر عربی زبان میں جو ہے جعفر کا بھی مانا کیا ہے فارسی زبان میں بن نہ خانہ ندی نالا اور جہاں پانی چلتی ہے اور ناق شیر بہت زیادہ دودھ دینے والے اونٹنے کو بھی کہا اور جعفر منصوب امام جعفر صادق امام ششم ہاں جی؟ جو کہ اعمیہ الدید ای میں سے ہیں فرہنگ جامد فارسی اور جعفر کا ایک معنی جو ہے عربی مختار الصحان ام الغ نے لکھا الصغیر چھوٹا نہر کے معنی میں کیا اور المنج نام میں جعفر کا معنی دریا ندی بہت دو دینے والے اور جو وہی فارسی لغات سے ہماہ ہاں ہیں تو اس طریقے سے جو ہے اس لفظ مبارک جعفر سے جو ہے اس نام کی وجہ تصویر ہمیں اشارہ ملتا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو آپ کے علمی سمندر کی طرف اشارہ ہے آپ کے عظیم علمی وسعت کی طرف اشارہ ہے جس طرح مولا امام جعفر محمد باخر کے لفظ باخر کے اندر علم کا ایک خزانہ مضمر تھا کیونکہ باقاعدہ کے معنی جو ہے علم کی موتیام بکھرنے والا علم کو شگافتہ کرنے والا علمی پیچیدہ مسائل کو کھول کھول کے بیان کرنے والا کا معنی محفوظ نکلتا تھا تو یہاں پر جو ہے جافر کے معنی دریا سے ندی نال ندی سے پانی میں بہت, بہت زیادہ دودھ دینے والے اونی سے تجویز دینے یہ معنی دینے کا مطلب یہ ہیں کہ یہ سب آپ کے عظیم اور آپ کے یہ نام مبارک رہنے کا اشارہ ہیں اس آپ کے عظیم علم طرف اشارہ ہے آپ علیہ السلام کو جعفر نام رہنے کی وجہ آپ کے وسیع علم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس طرح بہت جس طرح جس طرح بہت دودھ دینے والے انی سے تجبی بھی آپ سے فیض یاب ہونے والے جامع علم سے کنایا ہے جیسے امام ابو حنفا جیسے شخصیت نے فرمایا کہ آپ اقرار کرتے تھے کہ اللہ علیہ سنتان لہ علیہ کر ٹھیک اگر دو سال مجھے امام جافر سادی علیہ السلام کی صحبت حاصل نہ ہوتا ہے تو میں ہلاک ہو جاتا کیونکہ جس سے مولکھ نے لکھا ہے ماما والا فتوا دیتے تھے امام جاح سے ملاقات سے پہلے تو امام سعودی نے ان سے کچھ سوالات سنمایا تو مماونخا نے مزاق دیکھا بھائی اس حد سے مجھے علم حاصل کرنا چاہیے ہاں جی تاکہ میں صحیح فتویٰ دینے کے راہ روش کو جانوں پھر امام علوہ نے دو سال پر امام صادق کی شارگردہ اختیار کیا جب کہ آپ کی شاگرد اختیار کرنے سے پہلے وہ فتوا دیتے تھے تو اس سے امام ایک مشتدک جو ہے آپ کی شاگرد بن جاتے ہیں جیسے کہ معلوم ہے آپ کی کتنی علمی عظمت ہے تو اہل اہلوید میں سے سب سے زیادہ جو ہے نشر علوم کا موقع جو ہے علوم پھیلانے کا علومِ نبوت کو پھیلانے کا امت کے اندر پیارے نبی کی جو ہے عادی سے مبارکہ کو روحانی اور قرآن پاک آیات کے اور تفسیر اور تشریف فرمانے کا سب سے زیادہ موقع امام موسم ہمارے امام سے امام جعفر سادی امام باخر علیہ السلام کا امام جعفر سادی علیہ السلام کے آپ جس سے موقع لیتے ہیں دیں بنومی اور بن عباس کی جنگوں کے ان کی لائیوں کے لائیوں کی وجہ سے علمہ کو موقع ملا تو آپ آپ نے علمی خدمت کی سمت کے لیے اس علمی کمزوری کو آپ نے اخلاق کو دور فرمایا اور کم از کم چالیس چار ہزار آپ کے شاگرد تھے فرماتے چار ہزار آپ کے شاگرد تھے اور آپ نے تمام علوم اسلامی میں شاگر تربیت کے حطیٰ علوم طب میں بھی علوم احطہ فزکس کیمسٹری میں بھی ان تمام علوم میں آپ نے جو شاگر تربیت فرمایا جو شاگرد جو عقائد کے اہل تھے ہاں جی ان کا عقائد میں ان کو کامل کے جو فقہ اصول میں کام ان کو ان میں جو شاہ جس علم میں اس کے اندر آپ نے صلاحیت دیکھا اس کو انہی انہیں علوم سے نوازا اور سائنسدان تک آپ نے جو ہے پیدا تربیت فرمایا تو یہ انہی عظیم علمی خزانے کی طرح آپ کے نام مبارک اشارہ ہو سکتا ہے جعفر سے مراد ہاں جی علمی عظیم وسعت کی طرف اشارہ ہے اور شوں کی دریا سے تجویز دینے کے مطلب یہ آپ کے عظیم علمی دریا کی طرف اشارہ ہے وسیع علم کی طرف اشارہ ہے. اور آگے جو ہیں اسی کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں آپ کے وسیع علم کا اور اس صادق جو عربی زبان میں صدقۂ کشت کن سے اور صادق انہیں سوالے سچ کہنے والا صدقۂ صدق سچ کہنا سچ بولنا ہاں اور ایک اور ایک صدق یعنی ضد القذ جھوٹ کا ضد ہے ہاں جھوٹ یعنی خلاف حقیقت بات کرنے والا سد یعنی ہمیشہ واقعے کے مطابق بات فرمانے والا صدق باقی وج بات کرنا تو صادق ہمیشہ واقعے کے مطابق بات فرمانے والا یقینی بات ہے محمد عالم محمد کی ہیں ہی تو یہ دنیا والوں کو سچ اور سچائی کا راستہ دکھانے والا ہے ان سے بڑھ کر کوئی سچ اور سچا لو تو ہے ہی نہیں یعنی اور اسی لیے جو ہے قرآن نے فرمایا کون سادقین یہ لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ علماء نے اس کے تفسیر میں لکھا نے فرمایا امہ علیہ السلام میں یہ صادقین جو قرآن میں حکم فرمایا کونما صادقین امت کو حکم دیا صادقین کے ساتھ رہو ہم اہل بیت علیہ السلام اور یقیناً اعمید سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے بعد اس عمل میں آپ سے بڑھ کر اور کئی اور سچا لو نہیں باقی سب کا با رتبہ ان کے بعد ہی آتا ہے اور اسی سد سے صدیق کے معنی جمع صدیقن بہت سچ بولنے والا سچائی میں کامل عمل سے اپنی بات کو سچائی کو ثابت کرنے والا سچا کر دکھانا ہے جی بڑا نیک ہمیشہ سچا ہمیشہ جو ہے سچا سمجھنے والا یہ ساری معنی فرمایا ہے تو یقیناً محمد عالم محمد کے پاک و طیب خاندان ہی جو ہے سچ اور سچائی کا کامل نمونہ ہے ان سے بڑھ کر جو ہے عمل میں قول میں فلم میں کردار میں رفتار میں گفتار میں اخلاق میں ہر چیز میں سچائی یہ سارے حقائیں سچائی کے نمونہ تھے ان کا وضوت ہی سرا پا سچائی تھا ہاں جی سچائی اسی خاندان سے لوگوں نے سیکھا ہے علم اسی خاندان سے لوگوں نے سیکھا ہے ہاں جی? اور اخلاق بھی اسی خاندان سے سیکھا ہے کیونکہ ان تمام کمالات روحانی اور اخلاقی اور نفسی کا ہاں جی? میں یہ سب حسین جو مالک تھے مالک تھے ہاں جی? ان کا کامل مظہر اور کامل امن عمل, عمل تھے اس کے بعد جو ہے وہ جعفر نے سادی آپ کے مقام صداقت کا کہ قرآن المحکم الما سازیں سچوں کے ساتھ آ جاؤ اس کا کامل مزدا کو وسیلہ کرا دیتے ہوئے پھر وہ ریاضت ہی آپ کے ریاضت کو وسیلہ دے جائے تو ریاضت عربی زبان میں بہت سے معنیوں میں استعمال ہوا ہے رازا یا روز و روضن و ریاضً و ریاضتاً دیں گھوڑے کو سدھانا بلانا چلا کر قابو میں کرنا چلنے کی عادت ڈالنا ہاں جی اس طرح ریاضت جو ہے اس طرح کی معنیٰ کیا تربیت کے کی معنی میں اور ریاضت کا معنی جسمانی جس ٹریننگ یہ معنی بھی کیا ہے رازا یا روز و روزن ریاضً بچھڑے کو سلانا آرام کرنا چلنا سکھانا یہ اصل استعمال کے ہے لیکن اصطلاح میں جو ہے ریاضت جو ہے ہاں جی ریاضت و منظر جسمانی ورزش جس اچھی حالت جو ہے ایک معنی کیا ہے المجد لغت میں ریاضت جو ہے مظر ہے جسمانی ورزش جس بوری حالت سے اچھی حالت کی طرف تبدیلی ہاں تبدیلی لانا تبدیلی لانے کی کوشش کرنا اصل جو ہے ریاضت کا جو اصطلاحی معنی اس میں بیان کیا ہے نفسانی اخلاق کو اصلاح و درستی کرنا ہاں نفسانی اخلاق کی اصلاح و درستی اور عبادت و مراقبہ کے لیے عزلت گزونی اور گوشہ نشنی یہ جو ہے اصل اصطلاحی معنی اس میں بیان فرمایا تو یہ و ریاضت ہی کہہ کر امام جعفر صاحب علیہ السلام کا اللہ کے اطاعت و بندگی آپ جس پابندی کے ساتھ جس جو ہے اللہ کی ریاضت اور بندگی ہاں جی جسے جامع کیفت میں جس جامع سورت میں آرف فرمایا کرتے تھے کیونکہ محمد آل محمد ہی تو ہیں جو نے محمد کو اللہ کی بندگی کا طور طریقہ سکھایا ہر چیز میں اعتدال سکھائے افراد و تفریح سے بچ بچا کر صحیح صراط المستقیم کے طرف رہنمائی کرنے کا ترقی ان نے سکھا اس لیے اللہ نے وام حکم دیا کہ دعا کرنے ایک دن المستقیم المستقیم سراۃۃ انعمت علیہم کہہ کر کہ اللہ میں سیدھے راستے پر لگا ان لوگوں کا راستہ دیکھا جن بتوں نے نام کیا تو اللہ کی طرف سے انعام شدہ تھے کو اس امر میں اس عمد میں شودا ہیں صالحین ہیں اللہ کے نبی صدیقین ہیں یہی سے نبی اللہ کے انبیاء میں سے اللہ کے پیار نبی محمد لال محمد کے اندر ہے صدیقین میں صدیق جی اکبر علیہ السلام اسی خاندان کے اندر ہے اور شودا بھی ہمارے سارے عمۂ شودا ہیں وہ اسی خاندان کے اندر ہیں اور صالحین میں بھی انہیں ہنسیوں سے بڑھ کر کوئی نیک وکار اس امت کے اندر نہیں ہے لہٰذا یہی ہنسیاں جو ہمیں جو ہیں ہاں جی ان کے ساتھ رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ان کے ہر طور طریقے کے ہمیں جو ہے مطابعت کرنے کے پیروی کرنے کے آتی اللہ واتو رسول و علی الامر من کو تم میں سے صاحبہ نے حکم کی پیروی کرو اللہ و رسول رس اُتاد کے ساتھ ساتھ یہ یہی آئیم اہل بیت علیہ السلام ہے جن کا دشرت اطلاق اور ملخ ہمیں اتحاد کا حکم دے دیا کیونکہ یہ ہستیاں اور معصوم ہیں ہاں تو لہٰذا جو ہے یہاں جو ریاضت کا معنی یہ ہستیاں جو ہے ایک تو اب ریاض دو طرح ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ جو شروع ان کے نفسوں میں کوئی کمزوری ہے ذوف ہے ہیں تووانی ہے کوئی یہ خامی ہے اس کو دور کرنے کے ریاضت کرتے ہیں لیکن ایک ریاضت کا ایک اور صورت ہے وہ یہ ہیں یعنی ہر انسان اپنے ہی مقام و منزلت کے لحاظ سے ریاضت اور اللہ کی بندگی کرنے میں کوشاں رہتے ہیں اپنے اسلام میں کوشاں رہتے ہیں تو یہ ہنستیاں تو فطری طور پر معصوم ہیں پھر ان کی ریاضت کیا ہے ان کی ریاضت ہے ہر انسان کا اپنے مقام کے مطابقت سے ریاضت ہوتی ہے ہاں جی نیچے والے نیچے حساب سے پہلی سیڑھی میں ہوتے ہیں دوسرے سیڑھی پر ہونے کے لیے ریاضت کرتے ہیں دوسری سیڑھی والے تیسرے سیڑھی کے کمال کی سیڑھی پر آنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں اور جو لوگ جو ہے کمال کی آخری ڈگریوں پر ہوتے ہیں تو اللہ سے قرب کا یہ سفر جو ہے نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے اللہ سے قرب کا سفر اللہ سے نزدیک اللہ کی معرفت کا جو سفر ہے نہ ختم ہونے والا ایک سفر ہے ایک باہر بے کران میں چلنے والا ایک سفر ہے ایک یہ ناختم ہونے والے وادی کے ایک سفر ہے چونکہ اللہ کا مالی مطلق ہے اس میں اب اختتام ناممکن ہے لہذا جو ہے ام امۂ اہبیت علیہ السلام علّہ اللہ جو خاص بندے انبیاء اللہ ان کی جو اللہ کے براہ میں جو ریاضت عبادت کرتے ہیں وہ اس ٹائپ کا ہے ہاں جی ان کے اپنے مقام کے لحاظ سے ریاضت ہوتی ہے جی ہمارے اپنے غم گناہوں سے ریاضت کرتے ہیں گناہوں سے بس کے سیدھے راستے میں ہیں وہ ایسیاں اپنی اس پاک و طیب عمل کے اندر مزید جلا بخشتے ہیں مزید نورانیت بخشتے ہیں ہاں جی مزید اس کو کامل سے کامل تر کرتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا اللہ کے سامنے جب پہنچتا ہے تو اس کے لیے مزید کمال کی طرف سفار کی گنجائش رہتی ہے ہاں جی اللہ رہتی ہے اس وجہ سے اسے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صحانۂ ما کا ماں اودھ کا حق کا عبادت کا اللہ مجھ سے تیرے حق کا عبادت نہیں ہوا تو پاک و منظع ہے سبحانۂ کا, کا ما شکر حق کا شکر کا ماں زکر نہ یہ سب کیا فرمانے یہی تو فرمائیں ورنہ یہی ہنستے ہیں جو ایک انسان جو ہے اللہ کے ایک مغرب بندہ جتنی بندگی کر سکتے وہ انہوں نے کر دیا لیکن اللہ کے اس باہر بے کران کو سامنے رکھ کر ہاں جی اس کی معرفت کے اور باہر بران بندگی کا خرب کا جو باہر بحران ہے اس میں گنجائش ہے جتنا آگے جائیں مزید آگے جانے کی گنجائش ہے اس وجہ سے ان ہنسیوں کی ریاضت اس طرح کا ہے ہم گناہوں سے جو ہے ریاضت کر کے دوبہ طائف ہو کے سیدھے راستے پر آتے ہیں گناہ چھوڑتے ہیں یہ حسیاں تو گناہوں سے پاک تو یہ ہنسیاں اللہ کے شکرانے میں ریاضت کرتے ہیں کہ اس نے ان کو یہ عظیم مقام عطا فرمایا اور اللہ سے قریب ہیں مزید قریب تر اللہ کی معرفت کے سمندر میں متزن ہے اور مزید اس میں آگے بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ایک سفر ہے لا یا ایک سفر ہے معرفت کے باب میں تو ان ہنسیوں کی ریاضت اس طرح کی ہوتی ہے ہاں جی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ریاضت کے مختصر وقعہ سنے آپ کے حسابی ابو بصیر فرماتے ہیں. میں ایک دن صبح امام کے گرمی میں پہنچا تو امام سجدے میں تھے میں نے امام کچھ پڑھ رہتے میں نے غور سے سنا تو امام یہ مبارک تصویر پڑھ رہے تھے لا الہ الا حق حقا حقا ہاں جی تو میں جو امام سجدے میں تھے سجدے شکر میں تھے میں سنتا رہا تو امام علیہ السلام نے میرے پہنچنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ آپ نے سر میں گنترا آپ نے سزے میں سبان اللہ الَََ اللہکا کی تصویر پڑھا دل اس سے پہلے آپ نے کتنے دفعہ پڑھا مجھے معلوم نہیں لیکن جب مقدس امام نے جو ہے سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا امام مٹی پر سجدہ کیا ہوا ہے اور بالکل وہ جگہ کھچڑ بن چکا ہے امام رو رو رو کر جو ہے وہ جگہ کھچڑ بن چکا ہے لہذا جو ہے یہ انہیں ریاضتوں کو وچلا کر ڈال ہیں ہمارے اعمّی ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں کتنی عاجزی کرتے ہیں یہ ہستیاں ہاں جی جہ سے نما نہیں پڑ مٹی پر پیشانی رکھا وسیع فرماتے ہیں اور جگہ بالکل کھچڑ بن گیا تھا درود السلام محمد محمد کے پاک و طیب خاندان پر کہ ان کے عبادت ان کے ریاضت ان کے اللہ کے حضور میں عاجزی ان کے ساری ہاں جی یہی امت کے لئے ہاں راہ الحر رہنما یہی ہستیاں ہیں جو, ور جو قابل تغیر ہیں اور انہیں کی پیروی میں ہی ہمارے لیے نجات ہے انہیں زندگی میں اعتدال ہے انہیں کے عبادت کے تو طرقے ریاضت کے تو طرقے ہمارے لیے اور جب میں ہمارے نجات تھے تو نکل مت میں آج کے دس کو اختتام کرتا ہوں علامہ سب کو محمد آل محمد کی پاکت سیرت پر چلے توفیق درم اور اسی دعا میں بھی میں محمد عالم محمد میں امام جاوہ سعد کی صداقت اور سچائی اور آپ کے ایسی مقدس عبادت کو ریاضت کو وسیلہ قرار دے کر تج سے دعا کرتا ہوں یہ معنی ہے اس پر کریں